وہی ہے جسنی تمہیں مٹی سے بنا پھر پان کی بوند سے پھر خون کی پھٹک سے پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ پھر تمہیں باک رکھتا ہے کہ اپن جوان کو پہنچو پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور اس لیے کہ تم ایک مقرر ودا تک پہنچو اور اس لیے کہ سمجھو